یہ اصل میں ایک دفعہ مسئلہ آیا جس پہ بڑی بحث چلی گئی بریلی شریف سے بھی فتوے مانگائے گئے پیلی بھی شریف سے فتوے مانگائے گئے تو یہ میرا نقطہ نظر ہے اور پتا نہیں آپ کو پسند آئے یا نہیں آئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے دینوں کی ایک سازش ہے کہ جانمازوں پہ مکہ بنا ہوتا مدینے شریف بنا ہوتا اور بغیر کسی تردد کے لوگ اس پہ پیر رکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے اب امام ہے تو امام اس پہ کھڑا ہوا سب سے مسافہ کرا نیچے جانا مکہ شریف ایک مفتی صاحب سے فتوا لیا تو میں نے ابھی تک اس کو ڈیکس میں رکھ دیا ابھی میرے پاس موجود میں نے کہا بھائی اس میں مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے ایسا مسئلہ ہے کسی نے پوچھا صاحب یہیں کہ تھے لائنز ایریے کہ وہ کابل کی شبی بنی ہوئی ہے تو اس پہ کھڑے ہو کر کے مولانا نماز پڑھاتے ہیں یا کو مسافہ کرتے مفتی صاحب نے لکھ دیا جب کعبے کے اندر نماز پڑھنی جائز ہے تو اس پہ کڑے ہو کر نماز پڑھنے میں کیا ہارا ہے یہ تو فتویٰ درست نہیں تھا اسی طرح کوئی لکھ دے مسجد نبوی کا فوٹو ہے جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنا جائز ہے تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیوں نہ جائز ہوگا یہ استدلال نہیں ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی اگر سوال کرے کیا یہ اصلی کعبہ ہے باقی اصلی کعبہ نہیں کیا یہ اصلی گنبد خزارہ ہے اصلی گنبد خزارہ نہیں آپ ایسا کریں ہندوستان میں یہ سمجھانے کے جامع مسجد جو ہے دہلی کی اس کے باہر کھڑے ہو جائیں اور ایک کاغذ پہ اندرا گاندھی کا فوٹو بنائے اور فوٹو بنانے کے بعد باہر جلائیں دیکھیں کتنی پٹائی ہوگی کہ بھائی ہماری لیڈر کی تم تزلیل کر رہے یا جنا صاحب کے مزار پہ آئیے ایک مجمع کریں جمع کرنے کے بعد میں جنا صاحب کی فوٹو بنائے پھر قلم سے بنا اصل جنا صاحب تو چلے گئے نا تو قبر میں اس کا فوٹو بنائیں اور سب کے سامنے جلائیں یا کھڑے ہو کر اس کو روندیں دیکھیے کتنی پٹائی ہوتی جب ان شبیہات کو لوگ گوارا نہیں کرتے کہ اس کی تزلیل ہو تو گمبد خزرا کی اور کابی شریف کی تجبی جو شبی ہے اس کو ہم کیسے گوارا کریں تو میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسی جانماز ہی استعمال نہیں کی جائے اور یہ جتنی جانمازیں ہیں یہ یا تو چین سے آتی ہیں یا جاپان سے آتی ہیں. جاپان نے چھوٹے موٹے کام چھوڑ دیے ہیں مگر ساری غیر ممالک سے آتی ہیں تو ان جانازوں کو استعمال ہی نہیں کیا جائے کہ کسی طریقے سے اس پہ پیر نہ لگے اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور کا نالین شریف ہے اب یہ اصل نالین تو نہیں نا کہ جو حضور علیہ سلاۃ و نے پہنا مگر اس کی قدر ہے یا نہیں علماء فرماتے ہیں باعث برکت لوگ اس کو منع کرتے ہیں مصیبت تو یہ کہ لوگوں نے اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھی خود اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک پورا رسالہ لکھا جس کا نام ہے جادو سعید اس میں باضابطہ نالین جیسے ہم بناتے ہیں نقشہ لکھ کر کے بتایا کسی کے سر میں درد ہو تو وہ باندھ لے تو سر کا درد چلا جائے گا. بیمار اپنی جیب میں رکھ لے تو بیماری ختم ہو جائے گی اپنی خانہ تلاشی اور ایسے بزرگوں کے نام ہمارے پاس موجود جنہوں نے حضور کے نال کے نقشے پر بڑی بڑی تصنیفیں کی کتابیں لکھی ہیں کہ حضور کا نال شریف کیسا تھا تو اس کو اپنے پاس رکھنا نقشہ بنا کر یہ باعث برکت جب حضور کے نالین اقدس کا نقشہ بنا کر پاس رکھنا باعث برکت ہے تو گمب دے خزرہ پر پیر رکھنا کیسے جائز ہوگا خانہ کابی کی شبی پر پیر رکھنا کیسے جائز ہوگا اس لیے اس سے بچا جائے کبھی آپ کسی کو تحفے میں بھی دیں ایسی جانماز دیں کہ جس پہ دے خزرا یا اس کی فوٹو نہ بنی ہاں البتہ آپ کے پاس اگر جا نماز اس کا اہتمام ہے کہ آپ گمبد شریف نہ پیر رکھ رہے نہ کچھ رکھ رہے نماز پڑھ لیں نماز ہو جائے کہ مگر اس میں وہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ اس پہ پیر نہیں پڑنا چاہیے ہمارا موقف اس معاملے میں یہ ہے